الحمد لله الحمد لله حمدا كثير طيبا ويرضى الله ربنا وعليك الصلاة نحمده و نستعينه و بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يأذي الله فلا مهزله ومن يدل الفلاح آهي له وأشهد والله إلى عدة الله واحفظه لا شكري كما وأشهد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقين جاء دور والدينك والدينك فكافات اللهم صل على محمد وآل <سؤال> قادركم بس ما شاء الله تعالى فواقيم هذا غادي غادي يترقيني من بني الله اللهم كما بارك على ابراهيم ورساله فاضي طواقي في سلكني من بني بعد فان قال الحديث كتاب الله وقال الحديث يذكر قوم صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وكل محدثة من بجعة وكل بجعة الضلالة وكل ضلالة في النار من يدع الله رسوله فقد رشدها فدا ومن يعس الله فقد ظلقها فلا لله وقال يا رسول الله شيئا. لا إله إلا الله ما لك له ودا تق الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون بعدتم بحمد الله الدنيا والآخرة فذكروا من رب الله عليكم كل كل ساعة اذكروا فإذا لقيتم قومًا فاصلحوا بينهم بنعمة رب افتتح من النار فطبق من نار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ملحنه وذكره بالاشعار يفقهوا قولي الله خلا بما اراد المتنا ما جئنا لذنا اذنا اذنا رب من رمضان سرابي وربي <تصفيق> يحذرون يا أيها الذين آمنت الله أبلغ ديمان لأيه لا تجهد رهاته حقا تطافي جاية الزجمي حق ہے ولا, ولا تموتن إلا أنتم مشلمون اور ہرگز نہ میں بہت آئے مگر صرف اور صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان کتی ملک میری منہ میں حد اللہ جمی اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو مزید سے تھام لو و را پتم اور ٹکڑیوں میں بت بٹو ون تو اللہ نے عزت کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے پہلے تم آپس میں دشمن تھے سالو کے کم پھر اللہ نے تمہارے کلو کے درمیان عفت پیدا کر دی تم بنے تم اللہ کی اس نعمت تین کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے کم تمہارا چھاپ بن تم آ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ شکر عزت نے تمہیں اس گرنے سے بچا لیا ہر قسم کی حمد و صلاح اللہ کر سند شریک کے لیے و سلام سیدنا و سید الم عمین مذاق دین جناب اللہ سب اللہ میں لڑے <تصفح> حمد و سنا صلاح و سلام کے بعد اللہ کو کمر خان نے قرآن حکیم میں تقواہ اختیار کرنے کی بہت تاکید کی ہے بہت تکرار سے وسیعت کی ہے کہ تقوار اختیار کرے اور یہ تاکید اور وسیعت صرف ہمیں نہیں جب سے ادارے پر عزت کی طرف سے دنیا میں رہی آنے کو بھی ہے تب سے یہ سلسلہ جانی رابرہ تبدیل اللہ جی نے تم کتاب ہے قدرکم ریات مالک کا تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی ان کو بھی ہم نے یہ وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اتنا پر لوگ اللہ سے ڈرتے رہا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پر اللہ نے پورے تھے پرانے کے میں یہ وصیت ایسے لوگوں کو کی ہے جو ایمان لے آئے پہلے ایمان کو وصیت ہے تکڑا اختیار کرنے کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کوئی ایمان سے بھی بڑی چیز ہے اور ایمان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے اس لیے اس کی طرف فوجیں مزدور کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ ابر عزت بھی وصیت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی وصیت کرتے ہیں اور اتنے تکرار اور اقرار سے وسیعت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے ہر سلبے میں یہ تین آئتے ضرور پراپت کیا کرتے تھے جن میں تکلے کا حکم ہے یہ تینوں آیتے کرتی اور بات کرتے تھے اور تینوں آیتے تکلے کا حکم دیتی تکلا اختیار کرنے کی خصیت ہے اور ہماری رفلت علم اور دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ تقویٰ جس کا اتنا اقرار ہے اتنا تکرار ہے, ہے اس کا دستخط تعید ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا ہے یہ, یہ کیا چیک اختیار کیا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اشتہا کہاں ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ تقویٰ ایمان کی اعلیٰ ترین شکل کا نام ہے ایمان دل میں یقین کر دیا اللہ رکھ کے بارے میں کہ اس کی ذات موجود ہے اور اپنے صفات سنیت موجود ہے اور یہ ماننا اور یہ جاننا کہ کائنات کا نظام اس نے پیدا کیا ہے اور یہ جاننا کہ اس اکیلے میں پیدا کیا ہے بغیر کسی شریک کے اور یہ جاننا اور یہ ماننا کہ وہ اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے کوئی اس کے پیدا کرنے میں اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی اس کو چلانے میں بھی اس کا بھی شریف نہیں اور وہی اس نظام کو جب چاہے گا لپیٹ دے گا اور ایک نیا نظام لے آئے گا یہ دنیا کے سامنے ہے اس کے دلال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ آج تک اسی شخص نے دنیا کی کسی طاقت نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم نے یہ دنیا پیدا کی ہے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ دنیا پیدا کی ہے یا نہ میں یہ مدد چلا رہا ہوں اور لال عزت جو گروہوں پر سزائیں دینے میں بڑا ہی بدار اور ہرین باتیں ہوا برے سے بڑے گرو دنیا میں ہوئے اور لال اللہ رب الت نے ان کی سزا دیکھ کرنے کے کیا منصوبے دیکھا جائے گا مانکی یوم یوم تین دیکھ لے کر کیا ہوتا ہے میں بدھ ہوں جس دیکھو کہاں تک جاتے ہیں جو کرتے ہیں کرتے رہے لیکن اگر کسی شخص کی زبان سے یہ نکلایا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے اس کی صلاح دینے میں اللہ چالا نے کسی کے ساتھ اتار نہیں جی. وہ جس نے بے بےقوفی سے کہا کہ انا ربکم ملا میں تمہارا سب سے بڑا پرورتگار ہوں اتنا نے اس, اس کی ضرورت اس کا تاحال جاری ہے دنیا کے لیے تماچا بنا ہوا ہے نگر بنا ہوا ہے آلانا قبر من اس سے دن الیون منت جی کبھی مدنی کری سکون خلفا کا آیا ہم سر وجود کو اور سی لاش کو اور سبھی جسم کو باقی رکھیں تاکہ دنیا کے لیے عبرت اور نشانی بن جائے کہ یہ کہتا تھا کہ میں دنیا کا نام ہوں جب کوئی ہے ہی نہیں ڈالے گا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے تو بشوا کہاں سے پڑا اکیلا ادارے دار اور اس کے بشوار برائے بھی دیتا ہے تو جب دل یقین سے بھر جائے پھر اس یقین کے مطابق زبان بولے لا الہ الا اللہ رائے جہاں ہے اور جب زبان اقرار کرنے والے تو کی رگویت کا اس کی قلویت کا اس کے وجود کا اس کے اسمار اس کے نفاذ کا پھر اس کے مطابق بندے کو ڈالنا ہوگا جس بادشاہ کی بادشاہی کو تسلیم کیا ہے جس کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ نظام اس سے پیدا کیا وہ چلا رہا ہے پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا اگر کسی نے اپنی مرضی سے زندگی بسر کی تو جو اتنا بڑا نظام پیدا کر سکتا ہے وہ پھر لوگوں سے اپنی کرنے کی لوگوں کو بلا بھی دے سکتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے بعد سے مولا کی ان کی خدمبرداری نہ کریں اور اللہ رکی سے کی مرضی کے مطابق ان کی بسر نہ کریں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تقویٰ ہوتا ہے دل میں یقین ہو زبان سے اقرار ہو اور وجود سے عمل ہو یہ ایمان ہے اور جب یقین بہت پختہ ہو جائے بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے اور اقرار بھی زبان سے ہمیشہ جاری ہو جائے اور وجود بھی اداروں پر اس کے سفر کر دیا جائے ایمان جب اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے تو اس کو تکڑا دیتے اس کی ابتدا تو رائے اللہ للہ کے ہو جاتی ہے یوں ہی بندہ رائے راہ اللہ کہتا ہے ٹکڑے کی پہلی بن جا کر لیتا ہے ہر رائے راہ للہ اللہ کہنے والا مستقطی ہے لیکن ٹکڑے کے درجات کتنے ہیں اس کا کوئی شمار سوار کنار نہیں ہوتی یہ ترقی جاری رہتی ہے کہ ستر وقت کا ہو یا کا ہو ٹکڑے کی انتہا کوئی نہیں کہیں جا کے بندہ کہہ سکتا کہ میں آپ ٹکڑے کے کمال سے پہنچ گیا ہوں میں کامل وسپتی ہو گیا ہوں میں آپ کو ربا کا حچا جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ رب برندوں کی عبادت کرتے رہو ہر عبادت ہر عبادت تمہارے ٹکڑے میں ضرور کوئی نہ کوئی اضافہ کرے گی ہر جو تم آج چھوتے ہو پرانے کریم کی تمہارے ٹکڑے میں اس سے اضافہ ہوتا ہے ہر لاکھ نشانی جو دیکھتے ہو اس سے تمہارے تکڑے میں اضافہ ہوتا ہے ہر سیدک تم اللہ کے حضور کرتے ہو اسے تمہارے سکنے میں اضافہ ہے ہر اللہ سوانے جلان سے کہتے ہو الحمدللہ کہتے ہو اب اللہ کہتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو اللہ اکبر اللہ لاہور والا کہتے ہو ہر جگت کے ساتھ تمہارے سکنے میں لگتا ہے لیکن سب کی آخری منزل کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کبھی نہیں آتا گمبیا ایک گرام آپ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا ان کو پاک رکھا جو بھی خطا ہوتی ہے اور ٹکڑے کے منا ہی ہوتی ہے اور ہم سے خطائیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور ساری خطائیں سکوے کے مناتی ہی ہیں انسان کبھی اس مقام پر نہیں پہنچتا کہ وہ غلطیوں سے سات ہو سکے جب غلطیوں سے پاک نہیں ہے تو سکوے کی آخری منظر بھی نہیں بنتا لیکن کسانی منظر کیا ہے لا الہ الا اللہ اور تاکی کیا ہے کہ سکڑا احساس کرتے ہی نہ ہو اس طرح حق کر اگاتے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو ہم تو ماشاءاللہ بڑے حوصلے والے ہیں صحابہ کا میرے مالوا ہے رہی مجمعین جنہوں نے سچے دل سے کرنا پڑھا ہوا ہے سچے دیوار سے قبول کیا ہوا تھا سچے تھے اور دیوار سے دین کو قبول کیا ہوا تھا وہ تو ایک ایک رقم کی قیمت جانتے تھے ایک ایک رضے کی قیمت جانتے تھے قرآن کے ایک ایک حکم پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر جن کی کھڑکیاں سر کھول کر گور کرتے محمد عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نظر نکلے صحابہ اکرام اس کو سنجیدگی سے لے توجہ سے رہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں نہ سوچے سوال پیدا نہیں یہی آج ہم ہمیشہ سوچے اور کیا پیچار ہے سارت سنتے ہیں یہ آیت جب صحابہ اقبام اللہ احمد میں پہلی بات سنی تو کب کباؤ تھے بعد میں اللہ رب عزت کے حضور وقت کی صورت میں حاضر ہو گئے اللہ کے حلو بڑے آکام دیے ہم نے قبول کیا اور تسلیم کی اور عمل کیا یہ کیا حکم آ ہے اس پر تو عمل کی اس پر تو عمل کی کوئی صورت میں نہیں آتی اب تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ حق سے رکا ہی جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا حق دکان نہ کر سکتا ہے اس پر تو عمل ہونا بہت مشکل ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتی ہوں کیا کر رہے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو اس طرح کہو جس طرح انہوں نے کہا تھا سمینا نہ رہا سہی نا جیسے یہود نے کہا سمے نہ رہا سہن یوں نہ کہو یہ سمے سمینا رہا تھا تم تو کسی اور راستے پر نکل کھڑے ہو تم تو وہ بات کر رہا دونوں نے کی تھی انہوں نے کہا تھا سمے ہم نے سن تو لیا ہے وہ آسانی نہ سمے بتا نہیں کریں گے ایسا سمجھ نہیں کریں گے تم اپنی تقریب ڈال لو خری چھٹی ہے نتی ہماری چلے یہ مجرموں کا طریقہ ہے یہ جو نشارہ کے بگڑے ہوئے اٹرائے ہوئے ہیں کتاب کا طریقہ انبیاء کیا کرام کو بات ہی کرنے دیتے تھے خراب دور ہے یہ ہوتی افواہ ان کے منہ اگر ہوش ہو سکتے بہت ایسی باتیں کرو جو ہمارے نظام کے جی اندر ہماری زندگی کے اندر جیسے نظارہ کرتی ہے ہم جو کرتے ہیں کر رہے ہیں تو تم اپنے کام کر رہے ہونا کرو پرانی قریب کے لفظ رکھ دو وہی طریقہ جو اس وقت ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے علماء نمائش کو جبان کھول کر کے سفیکر تو ہماری زندگی کے اندر ہے پیدا ہو رہا ہے آ رہا ہے اپنے اندر مسلوں کے اندر کرو جو کرنا ہے باہر نہ آواز پہنچاؤ قرآن کی رسم ہے ان کے ہاتھ ان کے ہوں میں رکھتی ہے ان کی نہ بولو ہماری زندگی نے برباد کرو ہماری لطف اندوزی میں ان نہ کرو ہماری تشکے نہ خراب کرو ہم جو کرتے ہیں کر رہے ہیں اپنا کام کرو تم بھی یہی کام کر رہے ہو تم بھی یہی بات کہنا لگ گیا سمجھ میں ہمیں صحیح نا ہم نے سن لیا نبرمند ہے یہ نہ کہو تو کیا کہیں سر واس اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب کہ دین کی بات سنتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے سن بھی لیا جانچ کریں گے سن لیا کریں گے اللہ اکبر اس سے آبا کرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا ہوا تھا کوئی بات نہیں کی کوئی مناظر نہیں کیا کوئی دلیلیں نہیں کی کوئی حکومتیں نہیں کیونکہ کی تسلیم کیا سنا نا آپ الله لا يكذب الله نتمن إلا غساءها لها ما تسبت وعليها ما تسبت ربنا لا تواهرنا إن نسينا الله صالح ربنا ولا تحمل علينا كما أحمدنا هو للذين من قبلنا لا تحمل علينا إسلام كما أحمدنا هو للذين من قبلنا بنا ولاحمل مالا کام کا پھر میں اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جو ہم برداشت نہ کر سکے اللہ کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس پر عمل نہ ہو سکے جہاں ما کا سبق ما یہاں جو کام انسان آرام سے کرتا ہے بغیر تکلیف اور بغیر تکلس کے کرتا ہے اس کا دوست کو فائدہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مصیبت میں جان کے کرتا ہے اس کا اس کو نقصان ہوتا ہے پورا دری آسان ہے آسانیوں میں فائدے ہیں مشکلوں کے اندر وہ سیکھتے ہیں ہر خورمہ داری آسان ہے اور ہر لاسبانی مشکل ہے ایک مستقل موزوں ہے زندگی رہی تو پھر اور دعا کہ اللہ کے حضور دعا کیا ہے اللہ ہم انسان ہیں ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا نوخلا نہ کراٮٔین اللہ ہم بھول جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑنا بھلا تہ جیسے تم نے تم نے ہم سے سب لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے ہم پہ اس طرح بوجھ نہ ڈالو وہ بوجھ بھی اللہ کی سے نہیں انہوں نے خود ہی اپنے گلے کے اندر کام کرنے ہوئے تھے اور ہم سے کوئی ایسا ٹھکانا نہیں کرنا جو ہم آزادی کر سکے جو ہم پورے میں کر سکے باف آئیں آپ ہم کو معاف کر دیں اور ہم بدہ سنمانے تو ہمارا مزاج ہم سب میں آج ان کو قوم ان کا جب تازہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پرتے ہوئے سبے نام تازہ کہا اللہ نے بڑے نیا حکم بھیج دیا تک اللہ ہمستہ تم بسک ہوں آتی ہوں جتنی ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو گا اللہ سے اتنا ڈرو گے جتنا ہو سکے تو اللہ کے دربار میں یہ کیا بن جائے گا جاتے جاتے اللہ تک کون سے پہنچ جائیے حق کا تو کاٹ ہی ہو جائے گا تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو اللہ رب نے تو قبول ایسے کرے گا گیس گویا کہ تم نے حق ادا کر دیا تم اتنا لڑو گے جس سکتے ہو اللہ قبول ایسے کرے گا کہ جیسے تم نے حق ادا کر دیا ہے اللہ بہت سو میرے بھائیوں تکے کی طرف دھیان رونا چاہیے ہم نے اللہ کہ کیسے ڈرنا ہے ہر کوئی ادا کر سکتے لیکن محنت کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق ادان پوری جیسے ڈرنے کے لیے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ظاہری ایک بات ہے ایک ظاہری تکوا ہے ایک باسویں تقویٰ ہے باسویں تقویٰ کیسے بڑھتا ہے کیسے نہیں برتا اس کا پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ظاہری ہے جب ظاہری تکوا علم ہے اس ٹک اللہ حق ہے تم ہی جیسے کرنے کا حق ہے ویسے دو اٹک اللہ مستح تم جتنا ہو سکے اللہ سے دو یہ حق اللہ کے ٹکڑے کا کیا ہے یہ بندہ بندہ تو چلا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کے مجھ سے کیا سجاوتے ہیں اللہ کے کی مجھے کیا حکام ہے؟, کی ہے اللہ کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کن ان کاموں سے روکتا ہے اب ان کا علم حاصل کروں گا اللہ کی جانو سکھاؤ کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے مولا کریں کتنا طاقتور ہے اور اس کو کس طریقے سے دلا رہا ہے اور مجھ سے نتارا کیا چاہتا ہے یہ علم حاصل کرنا یہ ظاہر کرنا یہ ہوگا تو دوسرا ہوگا وہ اس کا نتیجہ اگر ظاہری تقوی نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا تو اصلی اور باقی اور حقیقی تکوے کا سوال ہی بتانے اور اگر صرف ریلوے حاصل کر لیا جائے پھر دوسرا تکوہ اختیار کر کیا جائے یہ جی، کا طریقہ ہے اور اگر علم حاصل نہ کیا جائے صرف اندر صاف کرنے میں چوچا بھی جائے قلعے لگائے جائے اور ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ بغیر پڑے گا ہی انسان سافل اسفام بن جائے بغیر سیکھے بغیر سمجھے کے ہی گروے رائی حاصل کر لیں یہ نشہ کا طریقہ ہے ایسے کا رہا سبارا فاطر نے اپنے پاس سے گڑ لی تھی تو سبق کے طریقے اپنے پاس سے بنا لیے تھے سبردگار کی اجازت کے طریقے اپنے پاس سے گھر لیے تھے قربے داری حاصل کرنے کے طریقے انہوں نے اپنے پاس سے گھر لیے تھے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اللہ فرماتے ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا انہوں نے اپنے پاس بات کے طریقے گھر لیے جو پڑھے گا نہیں جو سیکھے گا نہیں جو قرآن نہیں سمجھے گا جو محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں سمجھے گا اللہ کا کنب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یقین ان لوگ غلط راستے پر پڑے گا یہ اللہ فرما رہا ہے برہ بانی ہے ایسی اچھی مشقتیں ایسی اچھی تکلیف سے بندہ سوچ نہیں سکتا لیکن مولا کریم نے اس پر رجاوتی کی بجائے ناراضگی کا اظہار کیا باقی بار دوار دوار دوار. ہم نے تو ان کا یہ ختم کیا تھا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ تم ہماری رامدی حاضر کرنے کی کوشش کرو جو طریقہ ہم نے بتایا ہے جو ریل میں دیا ہے جو طریقہ ہم نے سکھایا ہے جو طریقہ ہم نے پڑھایا ہے اس کے مطابق کرتے رہو بس اس کے خلاف میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولا کریم تھوڑے سے راضی ہو جائے گا انہوں نے زیادہ کوشش کرنے کی انہوں نے زیادہ کوشش کرنا شروع کر دی مولا کریم گے اس کی ناپسند کی اور پھر انسان جو مشقتیں اپنے لیے کھڑی کر لیتا ہے اس کو پورا بھی نہیں اترتا اس پورے بھی نہیں اترے سوارا حراہم کرے آ جاتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے اپنے پاس سے گھرا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکتے سارے میں یہ ایمان لیا جو مان گئے جو آسمان سے نادر ہونے والی شریعت کے مطابق جنہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ان کو تو ہم نے عجر دیا اور جنہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کی باتیں کرنے کہ کوشش کی وہ کثیر مساط ہن کو فاطل کر اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یوں کہا گئے سراط المستقیم اللہ نے شرات المستقیم کو چلانا دائیں دائیں نہ جائیں ایسا نہ ہو کہ دو میل کا راستہ دس میل میں طے کریں اور سمجھے کہ اللہ ہمیں چھکا کے راضی ہوتا ہے اللہ नहीं کے راضی نہیں ہوتا اللہ کے होता لا کے راضی ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیر میں راضی ہوتا ہے اللہ کے علومت سے اس کی رضامندی کے حصول کے لیے محنت کرنے کا راضی ہوتا ہے, اس اس راضی ہوتا ہے تمہیں چھتانا نہیں چاہتا ٹھکانا نہیں چاہتا اس <laughs> کی بادشاہی میں تمہاری سے کوئی نہیں نہیں یہ ناللہ نکوا والا لوگ یہ تمہارے گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتے یہ تمہارے خون اللہ کے پاس نہیں جاتے یہ تمہارے مار اللہ کے پاس نہیں جاتے اس کو کسی کو بڑا نہیں ہے کیونکہ گاٹ بنا دیتا ہے کہ گول ادھر دیتا ہے کہ بھلو کیا دیتا ہے بولا کہ یہ نال وہ تو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر میرا اسلام کا ہے میرا تکوا کتنا ضروری ان لوگ آپ من متاثر اللہ تو ان سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تقویٰ علم کے بغیر ویست نہیں ہے سمیرے بھائیو انسان کی زندگی کی ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر سلیکہ ہی علم سے آتا ہے علم کے بغیر کوئی شا نہیں ہے علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اگر اس کے اندر سستی باتیں ہو گئی تو امت کا ستیہ راست ہو گیا حضرت محمد رسول شرما قرم صحیح بخاری عبد عاد رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ نے آج کی حدیث سے سے بھی زیادہ تھی. ہم تک پہنچ نہیں سکیں وہ کاموں میں پڑھ گیا زیادہ ہے زیادہ پہنچیے گھر تو ہم ہیں کہ رام رجیات سے ہو ان لاہ کو انتظار میں جائے گا لیکن یہ علم ایسے نہیں شکر کرنا چاہ رہا لوگوں کے درمی سے چھین لے گا ایسا نہیں ہوگا وہ گا ایک دوسری حدیث بیچ میں دیتے ارے سوجی لال سارا کرتے ہیں صحیح بخاری نہیں ان شروعات کیا ان کی نشانیوں میں سے ہے پاٹ ہلو وہ سو تو جہ یہ شراپور خالا کہ کیمپ کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم ہم دیا جائے گا اور جہالت سابق ہو جائے گی لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہی علم ہے بداری ہو جائے گی اور شراب کھلے بندوں پی جائے گی کیمپ کی نشانی حضرت عبد اللہ کی حملہ اتاروں سے آپ کو سنا سارے طے کہ علم اٹھا گا دنیا سے لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لے یہ تو ہوتا ہے بڑے بڑا سی رہتے ہیں کب لے جانا وہ رما کو اٹھا جاتا دنیا سے اٹھا دوں جب ناراض ہو جائے گا تو رما کو اٹھا گا دنیا سے اچھا ایک عالم کے عالم جب کوئی عالم واسی نہیں رہے گا دنیا میں یا کسی کے ماحول میں جب کوئی عالم نہیں رہے گا گنگا کو رکو سنگھانا سب لوگ گاہر لوگوں اپنا رہی سنا کرنا دین کا رہی علم کا رہی فتح کا رہی رہنمائی ہدایت کا رہی اب دیکھتے ہو کچھ پڑھے بجائے ہم نے لوگوں کو پڑھانے کے لیے تیار رکھیے پڑھنے کے لیے کوئی تجار نہیں ہے پڑھانے والے بے شمار سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سکھانے والے دے شمار سیکھے بجائے سکھانا سمجھے بجائے سمجھانا بغیر پڑھانا جہاں گورنمنٹ تیس کیے بغیر لوگوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے نگل کھڑا ہونا اللہ رب رات کا مارے سنا وقت بسر دلت ہوا جب خود تو رہنا پتہ نہیں ہے تو رو کو کیوں بتا رہا ہے جب نے خود قرآن نہیں پڑھا تو روم کو کیسے بڑھا رہا ہے جب یہ وسیط بھاشو نہیں ہے تو روم کیا سمجھا رہا ہے جب تم نے خود کہیں کچھ نہیں سیکھا रहा है کیا سکھا رہا ہے علم حاصل کیے بغیر علم پڑھانے کی کوشش کرنا سمجھے بغیر سمجھانے کی کوشش کرنا سیکھے بغیر پہنچانے کی کوشش کرنا تفریح کرنے کی کوشش کرنا ہے اس حالت اور انتہائی آپ جتنے کچھ کرنا ہے پہلے سیکھ دیکھتے نہیں ہوں کسی جی کو مزدور رکھتے ہو کسی کو مستری رکھتے ہو ایک گھنٹے بعد چل جاتا ہے کہ میری انچائی خراب کر رہا ہے میرا گلا خراب گسا کر جاتا ہے جس نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے یہاں کوئی آپ نے سیکھے بغیر ہی کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو اللہ کے بندوں کی بلڈنگ تیار کرنے کے لیے کھڑا نکل رہا ہو تو خود پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے لوگوں کو کہوا رہا ہے اس سے کے بعد محسوس متعلق ہے کوئی سکھانا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے پڑھانا جاتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے تبلیغ منع ہی پہنچانے کا ہوتا ہے کچھ پلے ہوگا تو پہنچاؤ پلے کچھ نہیں ہے پہنچانے کے لیے کیا نکلے سمجھ بھائیوں زندگی کی ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے زندگی کا سب سے بڑا سبراہی علم ہے ہر علم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نام ہے یہی سے تکنے کی ابتدا ہوتی ہے یہی تکنے کی پہلی بنزل ہے کسی میں زندگی میں جا رہے ہیں انسان اللہ کی قسم کسی مسجد کے اندر آیا بات پڑتا رہے ستر وش تک اس سے آگے نہ نکلے یہ بھی ناکام نہیں ہے میدان میں ناکامی ہے ہی دین کے میدان میں ناکامی نہیں ہے دین کے میدان میں ناکامی نہیں ہے وہ اس لیے بچہ بھی شاید آف کر رہا ہے کہ کوم کے حرض ہے اس کو نہیں آ رہے لیکن ہر ہر کے بدلے اس کو دس دیکھنے مل ناکامی کا. ناکامی کا یہ میدان ایسا ہے کہ ناکامی نہیں ہے اور یہی میدان جہاں ناکامی نہیں ہے باقی ہر میدان میں <تصفيق> الحمد لله الحمد لله للصلاة والسلام وعلى رسول الله نحمده ونستعينه ونستضره ولعن الله من جزور ينسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدر الخلافة آذية له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين الناس ان الله هو الذي توكلتوا فاشهدوا لنا يا ايها الناس اؤمنوا وتسلوا وتسليم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على اراهيم اللہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے ایل متا کیا ہوا ہے اور لوگوں تک نہیں پہنچاتا تھا اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے بغل کی ہزار شکلیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پیسے نہ دیں شاید یہی بغل ہوتا ہے یہ پیسے کا بغل ہے اخلاق کا بخل بھی ہوتا ہے ایمان کا بخل بھی ہوتا ہے علم کا گفل بھی ہوتا ہے داتا تھا کرن ملن مارو بھی کا ملز ہند نیکی کے کام کو حضیر نہ جانا کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے بائک سے کھندا پریشانی سے مل لے اس کا دل خوش ہو جائے تو بخل کے ہزار رنگ ہیں اور یہ بدترین بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت نصیب کی ہوئی ہو وہ اپنی ہدایت لوگوں تک نہ پہنچا اللہ نے کسی کو علم دیا ہوا ہو وہ لوگوں تک وہ علم نہ پہنچا بالخصوص اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہوا ہے اور لوگ اس سے چاہتے ہیں وہ نہیں سکھاتا حضرت محمد رسم اللہ سب بس کمارا جس سے علم کے بارے میں کوئی بات پوچھی گئی اسے اتنی بھی حصہ نہیں بتایا جاتی اس جگہ پہ جانے کیا میں اس کو آپ کی نام کہ میں نے تو یہ اتنی بڑی لوگوں سے دیکھی تھی اور خرچ کرنے سے کم بھی نہیں ہوتی تھی پھر تو انہیں خرچ کی اللہ کی قسم بالکل ایسے ہی یہ تو کی نشانیوں میں سے ایک ہے کرنے سے نہیں ہوتا ہے عرط محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا موجا ہے انہوں نے یہ خبر بھی ہے کہ مار بھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا یہ بھی بٹتا ہے قرآن نے بھی یہ کہا یہ محب اللہ میور واقع اللہ کیا موجہ ہے قرآن کا اور کتنے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کو ہزار روپئے ادھار دیے اور ہزار کے بغیر اس سے ڈیڑھ ہزار دیے تو پیسے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں بڑھتے ہیں دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے ہزار دے کے آٹھ سے واپس لیے اس کے بڑھ گئے ہیں جس نے ہزار دے کے پندرہ سو واپس لیے اس کی گھٹ گئے ہیں کہ اللہ کو اصول کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں اللہ اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس لیے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ استعمال کرتا ہے سود استعمال گھٹتا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ استعمال کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی خبر کے مطابق استعمال بڑھتا ہے برکت اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے دنیا کی طاقت چھین نہیں کرتی یہ کہتے ہیں سب کیسے کم نہیں ہوتا علم پھیلانے سے کم نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی جس کو نہیں ایسا جس سے نہیں سیکھا وہ سکھاتا ہے وہ بھی اتنا بڑا مطلب شاید اس سے بھی بڑا مطلب پڑھ کے نہ بڑھانا بھی جم نہ پڑھ کے پڑھانا بھی جرم, جرم. راستوں درمیان کا یہ ہے کہ جو سیکھ لیا ہے سمجھ دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو پسند حضرت محمد رسول اللہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنے سے بڑا جرم کوئی نہیں امام الانبیاء کے نام میں جھوٹ بولنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے امام الانبیاء نے فرمایا میری ایک آئیں سو لو لوگوں کو پہنچا دو یقین کرنے کے بعد بات یہ ہے کی آئے تو یسول اللہ کا فرمان ہے جب تک یہ یقین نہیں اپنا اس کو پتا نہیں امام شریف نے کا سرمایہ ہے کہ کسی نے میرا فتوا سن لیا میری بات سن لی کہ میں یہ کہتا ہوں جب تک اس کو میری بات کی کتابوں نے سننا سے دلیل نہیں ملتی میں یاد نہیں دیتا کہ میری بات لوگوں تک پہنچا پہلے یہ دیکھ لے کہ میں نے یہ فتوا دیا ہے میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے وہ میں نے کس کو بنیاد میں بتایا ہے جب تک یہ پتا نہیں چلتا اس وقت تک لوگوں تک بات نہیں کریں گے پہلے پتا چلا ہے کہ ماشاء الحمد اللہ کی دلیم کیا ہے رحم اللہ ہوتا تمام رحمتہ یہی وسیع اور نصیحت شادہ کام کبھی نہیں کرتے کر دیا تو میرے بھائیوں کے درمیان کا راستہ یہ ہے کہ سیکھیں اور سکھائے سیکھنے کا الگ سوال ملے گا سکھانے کا الگ سوال ملے گا سیکھ لیا ہے نہیں سکھایا تو جرم ہے نہیں سیکھا تو سکھایا یہ اس کے لیے بڑا جرم ہے رب نا جنافر دنیا ہسن ہسم آفر حسن حسم سینا ربنا فرنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقضامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا فرنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا فرنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشفنا ابش مرضانا و مرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس اشف وانت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا شفع يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداو بنا بدوائك اللهم انا نعوذ بك من الباس والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الباس والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللہ مکھینا بخال اللہ خرام کمینا اللہ تعالیٰ سے پورے خوشو خزو اور دل کی حاضری سے ان تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دعا کریں جن جن نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہوا ہے اور جس جس نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہوئی اللہ رب کے سب کی جائز اور اصل ضرورتیں پوری فرمائے مال و دولت میں برکت فرمائے اور ہاتھ بنائے اور بیماریاں دور فرمائے اور ہمارے وقن عزیز کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر قسم کے فتن سے ہمیں بچائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے بہر حرک طبیبا فتنا تھا اللہ جب تو بندوں کی یادلاش کرنا چاہے تو مجھے اس سے پہلے اتنی عطے اٹھا رہے ہیں ربنا گرلنا ملے کوانی ندی ن سب نکی نا نی بنا تجالتی کلو بنا گلن دلی نا منو ربنا کرم اللهم تحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الغياء واقسنتنا من الكذب وعيننا من الغياء وإنك تعلم خائنة الأعين وما أعطف في السجون اللهم إذا نرسل علما نافعا واملا متقبلا ورثا طيبا اللهم إذا علما نافعا واملا متقبلا ورثا طيبا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم اعذنا واقم لنا حاكمنا ولا تخذلنا واعنا ولا تحرمنا واكفنا ولا تخذشنا وانصرنا ولا عتنا علينا اللهم احسن في الامور كلها واجزمنا من خزي الدنيا واذل الاخره توفرى مسلمينا اللهم إنا نسألك حير الخيرات واتسأل من خرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب إلى آخر وك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونأوذ بك من شر ما استعاد من همميك محمة صلى الله عليه وسلم حنق المستعان وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه ربك رب العزة عن ما يحفون وسلام على المرسلين ونحمد Thank you at this point.